أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرغ الى أهله فجاء بعجل ثمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا الى انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومه عند ربك مسومه عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم <تصفيق> وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعو حتى حين فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين و قومن ہم قبل ان نمکان قومن فاسقين مقصد سورۂ زاریات کا اثبات القیامہ بے شواہد و صورت میں اس بات قیامت کیا جاتا ہے شواہد کے ساتھ وہ چار شواہد اور گواہیاں جو صورت کے آغاز میں ذکر کی گئیں اور صورت میں دلائل اقلیہ یہ ذکر کیے جاتے ہیں باث بادل موت پہ اور اس بات توحید پہ صورت کے آغاز میں شواہد اربعہ وہ چار گواہیاں ذکر کی گئیں ہواؤں کی بادلوں کی کشتیوں کی فرشتوں کی کہ یہ ایک دن جزا اور سزا کا آنے والا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں پھر منكرین قیامت کو كہ اس پر آسمان کی گواہی کہ جو تاروں کے ذریعے مزین کیا گیا ہے جو راستوں کے ذریعے جس میں طرح طرح کے راستے ہیں جو مضبوط آسمان ہے تو اس پہ اس کی گواہی ذکر کی گئی اور نے قیامت کو زجر دیا گیا اسی طرح نے قرآن اور نے رسالت کو پھر اس کے بعد جٹلانے والوں کی صفات ذکر کی گئیں اور انہیں تخویف دیا گیا پھر آیت نمبر پندرہ سے یہ پندرہ سے آیت نمبر انیس تک متقین کی صفات ذکر کی گئیں اور ان کی پانچ اوساف ذکر کی گئیں تقوی احسان راتوں کو عبادت کرنا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا مال خرچ کرنا یہ پانچ صفات ذکر کی گئیں اور پھر آیت نمبر بیس اکیس بائیس میں پھر دلائل ذکر کیے گئے بعض بادل موت پہ بعض بادل موت پہ اور توحید پر دلائل تھے جی اب یہاں سے, آیت نمبر, سے جی آیت نمبر چوبیس سے آیت نمبر چوبیس سے آیت نمبر چھیالیس تک جہاں تک تلاوت کی گئی جی ان آیات میں تخویف دنیاوی پر پانچ واقعات ذکر کیے جاتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا ہے جن لوگوں نے یہ پیغمبروں کی تعلیمات نہیں مانی دنیا میں بھی یہ جزا اور سزا یہ قائم ہو چکے ہیں دنیا میں بھی فیصلہ ہو چکا ہے تو جب دنیا میں یہ اللہ رب العزت وہ لوگوں کے انکار پر دنیا میں ہی فیصلہ انہوں نے کیا ہے یہ تو پھر ایک دن تو ضرور آنے والا ہے کہ جس میں اللہ یہ اپنے بندوں کو ان کے اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا دے گا تو یہاں پہ پانچ جو اقوام محلکہ ہیں جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ہے تو ان کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں بطور تخویف دنیاوی دنیا کے عذاب کے ڈرانے کے ذریعے شاول اللہ وہ الفوظ القبیر میں یہ تخویف دنیاوی سے تعبیر کرتا ہے علم التذکیر بے ایام اللہ کہ قرآن مجید میں اللہ نے نصیحت کی ہے کہ سابقہ اقوام یہ ان کے ہلاک کے ذریعے ان کی ہلاکت کے ذریعے اور قرآن نے وہ واقعات ذکر کیے ہیں جن میں سابقہ اقوام کو ہلاک کیا گیا ہے یہ قوم لوت قوم فرعون قوم عاد قوم سمود اور قوم نوح یہ پانچ اقوام یہ ہلاک کیے گئے ہیں لیکن ان پانچ اقوام کی ہلاکت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بطور بشارت یہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے صرف قوموں کو ہلاک نہیں کیا گیا بلکہ اللہ کی طرف سے بندوں کو بشارت اور خوشخبری بھی دی جاتی ہے یہاں پہ حضرت ابراہیم کو فرشتوں کی طرف سے اللہ کی طرف سے بشارت بھی دی گئی ہے خوشخبری بھی دی گئی ہے اور اس واقعے کو بشارت کے اس واقعے کو یہ پہلے ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد ان پانچ قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف وہ جو حدیث میں آتا ہے سبخت رحمتی غذبی کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے یہ جو اقوام اللہ نے ہلاک کی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کی طرف پیغمبروں کو نہیں بھیجا گیا اور ایسا نہیں ہے کہ ان قوموں کو پہلے آگاہ نہیں کیا گیا بلکہ اللہ یہ اپنے غضب کے اظہار سے پہلے اپنی رحمت وہ پہلے بیچتے ہیں اور اللہ قوموں کی طرف پہلے بیان کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے انکار نہیں کیا اور بغیر انکار کیے اللہ نے کسی کو عذاب دیا یہ اللہ کا قانون نہیں ہے اور یہ اللہ کی سنت نہیں ہے تو ان واقعات میں اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی بھی دیتے ہیں اور بشارت بھی دیتے ہیں ماننے والوں کو اور ساتھ میں تخویف بھی دیتے ہیں منکرین کو جو جٹلانے والے ہیں تو انہیں تخویف بھی دی جاتی ہے حلع کا حدیث و دعیف ابراہیم المکرمین یہ واقعہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا اور ان کے پاس انسانوں کی صورت میں آئے مہمان جو دراصل فرشتے تھے تو یہ واقعہ یہ سورہ حجر میں سورہ ہود میں ان صورتوں میں بھی بیان کیا گیا ہےتا کا حدیسف ابراہیم المکرمین جی کیا آئی ہے آپ کے پاس اے پیغمبر خبر ابراہیم کے مہمانوں کی المکرمین عزت والے وہ جو عزت والے اور معزز مہمان تھے تو کیا آپ کے پاس ان کی خبر جو ہے یہ آ چکی ہے اور یہ اللہ کے پیغمبر کو اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا ہے ورنہ یہ کسی کتاب میں نہیں ہے تاریخ کی کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے بلکہ یہ ایک سچا واقعہ ہے الطا کا حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین کی کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ابراہیم کے مہمانوں کی المکرمین عزت والے وہ معزز مہمان اس دخلو علیہ جب وہ داخل ہوئے علیہ اس ابراہیم علیہ السلام پر فقالو تو انہوں نے کہا سلام سلامن یہ السلام علیکم تو ابراہیم نے جواب دیا قالا تو جواب میں کہا ابراہیم علیہ السلام نے سلامن یعنی السلام تم پر بھی سلامتی ہو انہوں نے حضرت ابراہیم پر سلامتی بھیجی ابراہیم نے واپس جواب میں سلامتی بھیجی اور وہاں پہ سلامن وہ منسوب ہے یعنی ان کا جو سلام تھا وہ جملہ فعلیہ ہے یعنی نسلم کا سلامن اور ابراہیم نے جواب میں سلام یعنی علیہ سلام یا سلام الَلَ کم ابراہیم نے جواب میں جملۂ اسمیہ یہ اس کے ذریعے جواب دیا ہے اور جملہ اسمیہ اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے جملہ فعلیہ سے یہی وجہ ہے کہ یہ سنت طریقہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی سلام کرے تو اس میں جواب میں آپ نے اسے جی اچھے طور سے جواب دینا ہے اگر وہ کہے السلام علیکم تو آپ جواب میں کہیں وعلیکم و رحمت اللہ جواب میں آپ اسے اچھے انداز سے جواب دیں جو سنت سے ثابت ہے بعض لوگ پھر اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں وہ جو اضافی کلمات ہیں وہ اور اس طرح یہ کلمات پر نہیں ہیں بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک کہ کلمات یہ ثابت ہیں اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے سورہ حود میں یہ سلام یہ ذکر کیا گیا تھا تو قال سلام ابراہیم نے جواب میں کہا سلام ان وعلیکم السلام قومنکر قوم ممنکر قوم کہ تم لوگ ہو منکرون انجانے یہ جی انجانے اور نا آشنا ہو یعنی میں نے تم لوگوں کو پہچانا نہیں عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں جب انسان جی اس کی وہ جان پہچان نہیں ہوتی تو ابراہیم نے کہا کہ تم لوگوں کو یہاں پہلے اس علاقے میں نہیں دیکھا گیا تم لوگ ہو منکرون انجانے یہ انجانے ہو اجنبی ہو اور کہ تم لوگ اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتے یہ قوم منکرون تم لوگ ہو انجانے اور اجنبی منکر یہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو جسے نہ پہچانا جائے کہ جو اجنبی ہو اسی وجہ سے سورہ سورہ عالمران میں وہاں پہ ہم نے یہ وضاحت کی تھی قرآن یہ دو اصطلاحات یہ استعمال کرتا ہے امر بالمعروف اور نہیں عان المنکر تو معروف کی تعریف ہم نے کی تھی کہ معروف ہر وہ کام کہ جو شریعت سے معلوم ہو معروف ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کی دلیل وہ شریعت میں موجود ہو یہ پہچاننے سے ہے کیونکہ منکر کے مقابلے میں ہے یعنی وہ چیز جو پہچانی جائے وہ چیز کہ جس کی شناخت ہو وہ چیز کہ جس کی اصل موجود ہو کہ جو پہچانی جائے اور اس کے مقابلے میں منکر ہے تو منکر وہ چیز کہ جو اجنبی ہو یعنی شریعت میں وہ چیز وہ موجود نہ ہو یا تو سرے سے موجود نہ ہو اور یا جس طریقے پر لوگ کرتے ہیں تو اس طریقے پر شریعت میں وہ ثابت نہیں جیسے بدعات یہ دونوں قسم پر ہوتی ہے تو قوم منکرون تم لوگ ہو انجانے اور اجنبی فراغ اللہ اہلی ہی فراغ یہ جی تو چلے آئے ابراہیم علیہ السلام الا اہلی اپنے گھر والوں کے پاس اراغا كہ سے ابراہیم علیہ السلام آئے الا اہل ہی اپنے گھر والوں کے پاس ہمارے استاد وہ جب پشتوں میں یہاں پہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ فراغا تو وہ پشتو میں بھی ترجمہ کرتے ہیں پسراغے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پشتوں کے بھی زیادہ تر الفاظ یہ عربی سے ہی ماخوذ ہیں ن یعنی پشتوں میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ وہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ فلانے راغ فراغ الا اہلی تو پس کے سے آئے ابراہیم علیہ السلام الہ اہلی اپنے گھر والوں کے پاس فجا اب اجل سمین توپسو آئے تو پسو آئے بچھڑے کے ساتھ سمین فربا سمین موٹا تازہ سمین یعنی موٹا تازہ بچھڑا وہ لے کے آئے مہمانوں کی خاطر توازو کے لیے اور ان کی مہمان نوازی کے لیے فجاء بعجل سمین سورہ سورد آیت نمبر انہتر میں وہاں پہ عجل کی صفت حنیز آئی تھی فلاں ومالا بھی تھا انجا اب حنیز یعنی وہ بنا ہوا بھی تھا یہ دونوں صفات تھیں دونوں صفات تھیں کہ وہ بچڑا وہ جو جانور ان کے لیے ذبا کیا تھا تو وہ موٹا تازہ یعنی گوشت سے بھی بھرپور تھا اور ساتھ میں وہ بنا ہوا بھی تھا یعنی کچا گوشت وہ لے کے نہیں آئے بلکہ اسے خوب بن کے وہ لائے تھے فجاء اب سمین تو پس آئے وہ بچھڑے کے ساتھ سمین موٹے تازے بچھڑے کے ساتھ فکر ربہ الم تو پس قریب کیا اس بچھڑے کو تو پس نزدیک کیا اسے علیہم ان کی طرف تو فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں تو وہ آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے تو قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تاکلون تم کیوں نہیں کھاتے یہ آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے تو جب وہ نہیں کھا رہے تھے باوجود ترغیب دلانے کے فاؤ جیسا من ہم خیفا تو دل میں چھپایا ابراہیم علیہ السلام نے منہم ان سے خی ڈر دل میں ہی ابراہیم نے ان سے وہ ڈر چھپایا وجہ یہ کہ اس دور میں عادت یہ تھی کہ جس شخص کے دل میں کسی کے لیے کسی برے خیال کا یا کسی برے ارادے کا کوئی دل میں کوئی خیال ہوتا کوئی دشمنی ہوتی تو وہ اس کے ہاں کھانا نہ کھاتا یعنی کم از کم کافر تھے لیکن یہ غیرت تھی اس دور میں اور آج کے دور میں تو بغیرتی یہاں تک پہنچی ہے کہ اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں برائے نام مسلمان ہیں لیکن اگر کسی کو قتل کرنا ہو تو پہلے جا کر کہ اس کے گھر میں اپنے آپ کو خوب بھر دیتے ہیں اس کے ہاں خوب وہ خاطر توازو ان کی کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی گھر کے میزبان کو وہ قتل کر دیتے ہیں یہ آج کا مسلمان بغیرتی کی اس حد تک پہنچا ہے ابراہیم کے دور میں وہ جو کافر تھے لیکن ان میں یہ غیرت تھی کہ اگر کسی کے کسی کے لیے دل میں کوئی برا خیال ہوتا تو مہمان اس میزبان کے گھر سے وہ کھانا نہ کھاتا اس کے گھر سے وہ نمک نہ کھاتا لیکن آج بڑے نمک حرام ہیں فاؤ جس ہم خیفا تو بس دل میں چھپایا ان سے خیفتاں ڈر قالو تو انہوں نے کہا لا تخف مت ڈریں مت ڈریں تو کیا فرشتے وہ عالم الغیب تھے کہ ابراہیم نے دل میں ڈر چھپایا اور انہوں نے کہا کہ آپ مت ڈریں یہ معنی ہم نے سورہ ہجر میں یہ کیا تھا وہاں پہ ہم نے اس آیت کو حل کیا تھا کہ ابراہیم نے یہ آیت نمبر باون میں تھا حضرت ابراہیم نے منہ سے کہا کہ ان نامن کم و جلون کال ان تو کہا ابراہیم نے کہ ہم تم لوگوں سے ڈر گئے میں تم لوگوں سے ڈر گیا کہ کہیں تم کسی برے ارادے سے تو نہیں آئے تو کال اللہ تو تو فرشتوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریں بلکہ ہم تو خوشخبری لے کر آئے ہیں تو ابراہیم نے دل میں ڈر چپایا اور پھر منہ سے کہا کہ میں تو تم لوگوں سے خوف کھا گیا ہوں اور میں تو تم لوگوں سے ڈر گیا ہوں تم لوگ کسی برے ارادے سے تو نہیں آئے تو انہوں نے کہا جی نہ ڈریں وہ بغلام علیم اور انہوں نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو بغلام غلامن ایک لڑکے کی علیم علم والے جاننے والے یعنی زی علم ایک جاننے والے اور ایک عالم لڑکے کی بشارت اور خوشخبری دی مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے حضرت اسحاق کی خوشخبری دی اور سورہ آیت نمبر اکتر میں گزرا تھا وب شرنا اسحاق و اسحاق یاقوب اسحاق کی بھی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد پوتے کی خوشخبری بھی دی کہ یعقوب بھی پیدا ہوگا یعنی مطلب یہ کہ اسحاق کو اللہ اتنی زندگی دے گا کہ اس کے ہاں بھی اولاد کی ولادت ہوگی تو پہلے سے ہی بیٹے کی اور پھر پوتے کی خوشخبری وہ بھی سنا دی وہ بشروح بے علیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلقات میں ہم نے ذکر کیا تھا ان کی صفت میں غلام کے ساتھ حلیم آتا ہے حلیم یعنی برداشت والا بردبار اس سے مراد حضرت اسماعیل ہیں زبی اور یہاں پہ علیم سے مراد حضرت اسحاق ہیں فاق بلطم فی سرت بیوی حضرت ابراہیم کی وہ پس پردہ کھڑی تھیں کیونکہ کھانے کے برتن جیسے بھرے ہوئے وہ آئے تھے تو بغیر کھائے وہ واپس اسی طرح لوٹے تو جیسے اس دور میں یہ عادت تھی کہ اگر کوئی مہمان کسی کے ہاں کوئی کھانا نہ کھاتا تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ کسی بری نیت سے وہ آئے ہیں تو وہ بھی کھڑی تھی کہ کہیں میرے شوہر کو نقصان نہ پہنچا دیں تو جب انہوں نے یہ باتیں سنی اور انہوں نے یہ خوشخبری ابراہیم کو سنائی تو وہ تو جان گئی کہ یہ فرشتے ہیں یہ ملائک ہیں فاق بل رتو فیسور تو پس سامنے آئی ابراہیم کی بیوی سارا فیسور رتن فیسور رتن چیختی ہوئی یعنی بے ساختہ ان کی ان کے منہ سے ایک چیخ اور بلند آواز جو ہے وہ نکلی کیونکہ انسان جب ایسی کوئی خوشخبری وہ سنتا ہے تو بے اختیار اس کے منہ سے وہ آواز تیز نکل جاتی ہے فاق بلطم فی فیسرتن تو سامنے آئی اس کی بیوی فی فیصرتن جلدی سے فی فیسرتن بولتی ہوئی اور چیختی ہوئی بلند آواز سے فسق کا تو پس اس نے تو پس اس نے ہاتھ مارا وجہا اپنے چہرے پہ اور یہ عام طور پہ یہ خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسے تعجب کی کوئی بات وہ سنے تو یہ اپنے ماتھے کو وہ ایک ہلکا سا وہ ضرب وہ لگا دیتی ہیں اور یہ چہرے پر وہ ہاتھ پھیرتی ہیں اور تعجب کا وہ اظہار کرتی ہیں فسک کا توجہ تو پس اس نے ہاتھ مارا وجہ اپنے چہرے پہ وقالت اور کہا آجوز بڑیا بانج یعنی اس بانج بڑھیا کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی اس بڑھاپے میں کہ وہ بالکل بانج ہے اور اس کے ہاں کوئی ولادت کے کوئی آثار نہیں اور اس عمر میں بچے کی ولادت یہ بڑی عجیب بات ہے تو اس بڑیا کے ہاں اس بڑھاپے میں اولاد ہوگی تعجب کا اظہار ہوگی اسی طرح بڑیا ہوگی اور اسی عمر میں اللہ تم لوگوں کو اولاد کی دولت وہ دے گا یہ قال رب فرمایا ہے تمہارے رب نے انہو ہو الحکیم العالیم اور بے شک و ذات الحکیم وہ بڑی حکمت والا العالیم اور جاننے والا ہے تو ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کی جانب سے اللہ کی جانب سے یہ بشارات یہ دی گئی مفسرین نے یہاں پہ جو ضیافت اور مہمان نوازی کے آداب ہیں تو وہ بڑے تفصیل سے انہوں نے ذکر کیے ہیں یہ قرآن مجید اللہ کی ایسی یہ جامع اور کامل کتاب ہے کہ اس میں زندگی گزارنے کے ایک اچھی زندگی گزارنے کے وہ تمام آداب وہ تمام صفات وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں یہ ایسی کوئی کتاب ہے نہیں کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو مفسرین نے یہ تفسیر کبیر میں امام راضی نے اسی طرح جلا الافہام میں ابن قیم نے اور دیگر مفسرین نے یہاں پہ یہ آداب ضیافت یہ ذکر کیے ہیں مہمان نوازی کے جو آداب ہیں تو وہ ذکر کیے ہیں کہ ایک ادب وہ ذکر کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ مہمان کے آنے پر فورا یہ ان کا اکرام کیا جائے کہ پہلے تو ایک دوسرے کو جو خوش آمدید ہے ایک دوسرے کو سلام کلام کرنا اور خوش اخلاقی سے استقبال کرنا مثلاً مہمان آئے تو گھر سے باہر آ کر یہ ان سے ملنا تو یہ استقبال کرنا یہ بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے یہ جی حضرت ابراہیم کا بڑے یہ جی ادب کے انداز میں ان کے ساتھ گفتگو جب وہ انہیں پہچان نہ سکے تو بڑے نرم انداز میں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ قوم منکرون میں نے یعنی تم لوگ اجلبی لوگ نظر آتے ہو ایسے انداز میں ان سے کہا کہ انہیں ناگواری کا احساس نہ ہو قوم منکرون کہ میں آپ لوگوں کو پہچان نہیں رہا تو ایسے انداز میں بات کرے کہ مہمان کو برا نہ لگے پھر اس, اس کے علاوہ ابراہیم نے فراغ ہی اس میں اشارہ اس جانب کہ تیزی سے ابراہیم علیہ السلام یہ اپنے گھر کی طرف لوٹے اور سورہ میں ذکر کیا تھا فما بھی تھا یعنی انہوں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے وہ فورن گھر کی طرف آئے اور مہمان نوازی میں وہ جلدی کرنے لگے جی اسی طرح حضرت ابراہیم اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم خاموشی سے اپنے گھر کی طرف وہ آئے تاکہ مہمان کو یہ احساس نہ ہو اور وہ شرمندہ نہ ہو کہ میزبان وہ تکلف میں وہ پڑ گیا ہے فراغ علای جیسے مثلا آج بعض لوگ ایسے کرتے ہیں مہمان کے سامنے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ٹہریں میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں تو لازمی مہمان کو وہ حیا آتی ہے کہ اسی طرح میزبان کو کچھ دیر کے لیے یہ الگ چھوڑا جائے تاکہ مہمان وہ جب آئے تو وہ تھوڑا سا راحت سے بیٹھے اور میزبان وہ اس کی اس کے لیے کچھ کوئی چیزیں وہ تیار کر سکے تو ایک یہ ادب بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسی طرح گھر میں جو مہمان نوازی کا سامان ہے تو وہ پہلے سے موجود ہو کہیں باہر سے جا کر لینے کی ضرورت حضرت ابراہیم کو وہ نہیں پڑی کے یا پڑوسیوں سے کہے یا باہر انہیں جانے کی وہ ضرورت ہو اور یہاں پہ حضرت ابراہیم کی یہ صفت کہ وہ خود خادم بن کر وہ خدمت کر رہے ہیں یہ آج کے لوگوں کی طرح نہیں کہ وہ مہمان کو جو مہمان نوازی وہ ان کی کر رہے تو اسے ان پر ایک آرسا محسوس ہوتا ہے پیغمبر ہیں اور وہ خود خدمت کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہے چاہیے یہ کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے فلیف ہو چاہیے کہ وہ ان کی عزت کرے ابراہیم نے مکمل جو بچھڑا ہے تو وہ پیش کیا ہے یعنی صرف ایک ٹکڑا وہ نہیں لائے وجہ یہ کہ مہمان اپنی پسند سے یعنی جو کھانا چاہے ابراہیم کی وہ کامل جو جود و سخا ہے اور ان کے بڑے دل کا وہ اظہار ہے تو یہ ان کی دلیل ہے کہ کتنے سخی انسان تھے اور مہمان کے لیے اچھی چیز جو ہے وہ لا رہے ہیں یعنی کوئی معمولی چیز وہ ان کے سامنے وہ پیش نہیں کر رہے عمدہ اور قیمتی جانور اور یہاں پہ سمین جو خوب فربہ ہو اور بہترین مال ہو اور مہمان کے لیے وہ اچھی چیز وہ ان کے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں فخر بہو <إِلَيْهِم> طعام کو کھانے کو مہمان کے قریب رکھنا جی ایسا نہیں کہ بعض لوگ وہ مہمان آ جاتے ہیں تو پھر انہیں جی کمرے کمرے پہ وہ پھراتے ہیں بلکہ مہمان نوازی اچھی مہمان نوازی یہ ہے کہ مہمان کو وہیں پہ بٹھایا جائے کہ وہیں پہ انہیں وہ ساری چیزیں وہ سرو کی جائیں اور انہیں جگہ جگہ وہ پھرانا وہ نہ پڑے جی اسی طرح پھر مہمان سے جو کھانے کی فرمائش ہے تو وہ بھی اچھے انداز میں اس سے کھانے کی درخواست کرنا ایسا نہیں کہ کھاؤ نا بلکہ اللہ تاکلون یہ جی آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے ایسے انداز میں کہ جو اچھا انداز ہو جی اسی طرح دیگر آداب وہ بھی مفسرین یہاں پہ اور ذکر کرتے ہیں اور اسی سے مفسرین بعض آداب وہ مہمان کے حوالے سے یہ تو میزبان کے حوالے سے زیادہ تھے میزبان کے مہمان کے حوالے سے بھی وہ بعض آداب وہ ذکر کرتے ہیں تفسیر کبیر میں امام راضی نے وہ تمام آداب وہ ذکر کیے ہیں کہ مہمان کو بھی کھانے میں جو جو عیب ہے تو وہ تلاش نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح انہیں گفتگو وہ کیسی کرنی چاہیے کہ ایک ایسی کتاب بندہ بتا سکتا ہے قرآن کے علاوہ کہ جو معاشرے کی ایسے انداز میں وہ اصلاح کرے اور یہ تمام آداب قرآن کے ان جملوں سے قرآن کے ان الفاظ سے یہ نکلتے ہیں یہ قال فما بکم ائی المرسلون تو اب بشارت یہ گزر گئی ابراہیم کو حضرت اسحاق کے ذریعے تو اب ابراہیم نے کہا کیونکہ عالم الغیب تو ہے نہیں حضرت ابراہیم امام الانبیاء ہیں تمام پیغمبروں کے یعنی زیادہ تر انبیاء یہ ان کی اولاد میں یہ آئے ہیں ابو الامبیا ہیں زیادہ تر پیغمبروں کے وہ والد ہیں اور جد امجد ہیں لیکن ابراہیم عالم الغیب نہیں ہیں انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ فرشتے یہ فرشتے آئے ہیں میرے پاس انسانی صورت میں ورنہ ابراہیم ان کے لیے اتنے تکلف کا اہتمام کرتے یہ باوجود اس کے کہ ابراہیم انہیں پتہ بھی چل چکا ہے کہ یہ فرشتے ہیں تو اب مزید ان سے پوچھ رہے ہیں کہ مزید اور کسی کام کے لیے تو نہیں آئے کیونکہ عالم الغیب نہیں ہے لیکن آج کا پیر اسے سب کچھ پتا ہوتا ہے اور وہ مرید کے حال سے بھی خبردار ہوتا ہے یہ قال فما خد بکم المرسلون تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے بس کیا معاملہ ہے تمہارا فما بکم تمہارا حال کیا ہے ایو المرسلون اے بھیجے ہوئے فرشتوں یعنی اور کسی کام کے لیے تو نہیں آئے قالو تو انہوں نے کہا انا اور سلنا علاقوں علاقوں میں مجرمین بے شکم بھیجے گئے ہیں اس مجرم قوم کی طرف یعنی قوم لوت کی ہلاکت کی طرف لنور من منتین یہ تاکہ ہم برسائیں ان پر ہجارتن پتھر منتین مٹی کے ہجارتم منتین اور دیگر جگہوں پہ سورہ ہجر میں گزرا تھا سورہ ہجر میں گزرا تھا یہ جی آیت نمبر باسی اور تریسی میں ہزارہ من سجیل تو سجیل سجیل یہ کہ اس مٹی کے ان پتھروں کو کہا جاتا ہے کہ جو آگ پر بنائے جائیں اور یہ سجیل والے یہ پتھر اس لیے تھے کیونکہ آگ پر جو چیز وہ پکائی جائے اور آگ پر جو چیز بنائی جائے تو اس میں آگ کا اثر ہوتا ہے جی تاکہ ان لوگوں کو وہ جو آگ کا اثر ہے تو وہ انہیں پہنچے اور تاکہ ان لوگوں کے یہ زخم یہ کبھی یہ بن نہ پائیں ان لوگوں کے یہ زخم یہ نہ بھریں لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ من مِّنْتُوِينَ تاکہ ہم برسائیں ان پر پتھر مٹی کے مصوومتن نشان زدہ نشاندار کہ وہ نشاندار ہوں یعنی ہر ایک پتھر پر ایک نشان ہوگا اور اس پر اس یہ اس مجرم کی نشانی ہے کہ جس مجرم کو یہ لگنے والا ہے مسو اسی لیے وہ پتھر وہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ جس مجرم کی نشانی اس پتھر پر لگی ہے وہ اسی مجرم کو لگ کے رہے گا مسعو سیما اس سے پہلے سورہ فتح کی آخری آیت میں سیما نشانی اور علامت مسعو وہ نشان زدہ ہوں گے عند ربك تیر رب کے ہاں سے للمسرفین حد سے نکلنے والوں کے لیے فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين تو پس ہم نکالیں گے انہیں تو پس ہم نکالیں گے تو پس ہم نے نکالا من اسے کان فيها کہ جو تھے اس بستی میں من المؤمنین ایمان والوں میں سے تو ایمان والے اس بستی میں کتنے تھے فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين تو پس ہم نے نہیں پایا فيها اس بستی میں غیر بیت سوائے ایک گھر کے من المسلمین مسلمانوں کے اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا قران نے یہاں پہ ایمان بھی ذکر کیا ہے اور اسلام بھی ذکر کیا ہے مطلب یہ کہ ظاہری بھی وہ مسلمان تھے ان کے اعمال اسلام کے تھے اور دل سے وہ مومن تھے دل میں عقیدہ ان کا ایمان کا تھا ایمان باطنی صفت اور اسلام ظاہری صفت سوائے ایک گھر کے ایک گھر مسلمانوں کے کوئی اور گھر وہ نہیں تھا اس میں پیغمبر کو تسلی ہے کہ آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبر ان پر بڑے کم لوگ وہ ایمان لائے ہیں اور حضرت لوت پر تو ان کی بیوی وہ بھی ایمان نہیں لائی سوائے ان کی بیٹیوں کے ترکنافی ہا آیتن للزین یخافون الداب العلیم اور کی چھوڑی ہم نے اس میں اس بستی میں آیتن نشانی للذين ان لوگوں کے لیے یخافون الداب العلیم کہ جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے اس میں وہ نشانی تھی سور ہجر یہ آیت نمبر پچہتر میں گزرا تھا آیات لمتوسمین لتوسمین اور سورہ میں آیت نمبر پینتیس میں بھی ذکر کیا تھا واضح نشانی ہم نے اس کی چھوڑی ہے تو یہ ایک واقعہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا اور یہاں پہ ابن کثیر نے ابن کثیر نے ان آیات کے تحت کہ ایک بندہ یہ قوم لوت کا عمل کرنے والا ہو عربی میں اسے لا کہا جاتا ہے لاعت کہ اگر ایک بندہ وہ قوم لوت کا عمل وہ کرنے والا ہو اردو میں اسے بعض علما تلزز بال مسل کہتے ہیں کہ اپنی مثل کے ساتھ لذت حاصل کرنا تو انہوں نے فقہائے کرام کے اقوال ذکر کیے ہیں ابن کثیر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ عمل قوملود کا عمل کرنے والا اس کی سزا کیا ہے ایک بلند و بالا عمارت یہ دیکھی جائے ایک بلند و بالا پہاڑ وہ دیکھا جائے اور وہاں سے اسے گرایا جائے اور وہاں پہ بڑے بڑے پتھر وہ بھی وہاں سے اس کے اوپر وہ گرائے جائیں کماف ووملود جیسا کہ قوملوت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ ان پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی ہے اور اوپر سے ان کی وہ بستی وہ الٹائی گئی تھی اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی سزا یہ رجم کی سزا ہے یہ کوئی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو ان کی سزا رجم کی سزا ہے اور بعض علماء کا قول انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کی سزا وہ زانی کی سزا ہے کہ اگر شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو سو کوڑے وہ لگائے جائیں اور یہ بھی امام شافی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اب دوسرا واقعہ فرعون کا اور اس کی قوم کا وفی موسی یہ وفی موسی یہ ترک نہ کے تحت داخل ہے وہ ترک فی موسا یہ اور ہم نے چھوڑی فی موسی حضرت موسا علیہ السلام میں یعنی ان کے واقعے میں بھی ہم نے ایک نشانی وہ چھوڑی ہے یہ اد ارسل علاف جب ہم نے بھیجا انہیں علا فرعون فرعون کی طرف بسلطان مبین واضح دلیل کے ساتھ یعنی عصا اور ید بیزا واضح دلائل اور واضح معجزات فت ولا تو اس نے روگردانی کی بے رک یا تو مراد یہ جی اپنے اعزاء کے ساتھ رکن اپنے ارکان کے ساتھ یعنی اپنے آزا کے ساتھ اور یا رکنی ہی مراد ارکان دولت فتح اللہ یعنی فرعون صرف خود اس نے ایراض نہیں کیا بلکہ اس نے پورے جو اپنی قوم تھی تو انہیں بھی اپنے ساتھ اعراض پر مجبور کیا فتو اللہ تو اس نے اعراض کیا اپنے ارکان دولت کے ساتھ یعنی اپنی جماعت کے ساتھ اپنے وزیروں کے ساتھ وکالا اور کہا اس نے ساہر یہ موسا جادوگر ہے او مجنون یا پاگل ہے اللہ کے پیغمبر کو تسلی کہ اگر یہ آپ کو ایسے اسی طرح آگے بھی رہا ہے کہ ہر پیغمبر کے مقابل میں ان کے جو مخاطبین تھے انہوں نے یہی فتوے لگائے ہیں تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں فاخد نہ تو پسم نے پھینک دیا انہیں دریا میں وہو ملیم اس حال میں کہ وہ ملامت تھا پھر اپنے آپ کو ملامت کرنے والا تھا اور یونس سائت نمبر نوے میں فرعون کے وہ لمبے کل میں کہ امن تو انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمين پھر اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ اور یہ ہر متکبر کا یہی انجام ہوتا ہے وفی عاد یہ اور چھوڑی ہم نے قوم عاد میں بھی ایک بڑی نشانی اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم کہ جب ہم نے چھوڑی ان پر ريح ہوا العقيم الکیم بانج یعنی نامبارک الکیم نامبارک یعنی وہ ہوا کہ جس میں کوئی خیر وہ نہ ہو خیر سے خالی جب ہم نے چھوڑی ان پر جب ہم نے بھیجی ان پر ہوا الکیم بانج تو ہوا میں بانج ہونا کیا ہوتا ہے یعنی خیر سے خالی نامبارک ماتت من ناتت علیہ ہی نہیں چھوڑتی تھی وہ ہوا کسی چیز کو اتتالی ہی کہ گزرتی تھی وہ ہوا اس چیز پر جالت ہو کر رمیم مگر کر دیتی تھی وہ ہوا اس چیز کو کر رمیم چورے کی طرح یعنی کوئی چیز وہ چورا چورا ہو جائے تو وہ ہوا اس چیز کو بالکل ذرہ ذرہ وہ کر دیتی تھی وفی فی اور چھوڑی ہم نے سمود میں ایک بڑی نشانی عدقی جب کہا گیا انہیں اپنے پیغمبر کی طرف سے صالح کی طرف سے تمتعو فائدہ اٹھاؤ حضرت صالح نے انہیں کہا کہ تین دن تم لوگ فائدہ اٹھاؤ حتی حین ایک وقت تک تین دن تم لوگوں کے پاس محلت ہے فَعَتَوْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ تو پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے فَاخَذَتْهُمُ السَّاعِقَتُوْ یہ واقعات بار بار گزرے ہیں گزشتہ صورتوں میں فَاخَذَتْهُمُ سَائِقَتُهُ تو, تو پس اُنہے اسائقتو کڑک نے اسائقتو چیخنے انہیں چیخنے آلیا انہیں پکڑا وَهُمْ يَنْظُرُونَ اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے اس عذاب کو وہ دیکھ رہے تھے لیکن اپنے آپ کو بچا نہیں سکے فَمَسْتَطَاعُوا تو پس نہ تو ان کی طاقت تھی من قیام کھڑے ہونے کی یعنی وہ اس عذاب کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے نہ ان کی کوئی طاقت تھی وہ مکان و منتصرین اور نہ ہی تھے وہ بدلہ لینے والے نہ تو وہ اس عذاب کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ ہی وہ اللہ سے کوئی بدلہ لے سکتے تھے وقوم قو یہاں پہ قومنوہن یہ اس کا فائل اس کا فیل جو ہے وہ محضوب ہے اہلک نہ قومنوہن اور ہم نے ہلاک کیا قومین کو من قبل ان سے پہلے حضرت ان کو ان سے پہلے ان کی قوم کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا تھا اور قوم, قوم سموت سے پہلے کیوں ان نہ بے شک تھے وہ قوم نافرمان فرمان حل حدیث ابراہیم المکرمین کیا پہنچی ہے آپ کو خبر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی المکرمین عزت والے وہ معزز جب وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم پر فقالو تو کہا انہوں نے سلامن السلام علیکم تو ابراہیم نے جواباً کہا وعلیکم السلام قوم من تم لوگ ہو اجنبی فراغ ال تو پس چپکے سے آئے ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کی طرف تو پس وہ آئے بچھڑے کے ساتھ سمین موٹا تازہ اور سورہِ غود میں بنا ہوا فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ تو پس قریب کیا اس بچھڑے کو إلَيْهِمْ ان کی طرف تو ان سے کہا کہ تم لوگ کیوں نہیں کھاتے فَاؤ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَا تو پا دل میں چھپایا ان سے ڈر قالو تو انہوں نے کہا لا تخف نہ ڈریں وَبَشَرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ اور خوشخبری دی انہیں ابراہیم کو بِغُلَامٍ عَلِيمٍ اس علم والے لڑکے کے ذریعے یعنی حضرت اسحاق فاقبلت امراتو فی سرت تو پس سامنے آئی ان کی بیوی فی سرت تیزی سے بولتی ہوئی فسقت وجھا پس انہوں نے ہاتھ مارا اپنے چہرے پہ وقالت اور انہوں نے کہا عجوز عقیم کہ میں ہوں بوڑیا بانجھ میں تو بانجھ بڑیا ہوں اور میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی قالو تو انہوں نے کہا كذلك تم اسی طرح رہو قال رب کہ تمہارے رب نے یہی فرمایا ہے اور بے شک وہ ذات وہ بڑی حکمت والا اور جاننے والا ہے تو کہا ابراہیم نے کہ تمہارا حال کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں یعنی اور کس کام کے لئے آئے ہو قالو تو انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں قوم مجرم کی طرف ان کی ہلاکت کی طرف قوملوت لینرسل آلیہم حجارت من تین تاکہ ہم برسائیں ان پر پتھر منتین مٹی کے مسومتن نشاندار عند رب کا تمہارے رب کی جانب سے للمصرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کے لئے تو پس ہم نے نکالا ان میں سے کہ تھے اس بستی میں من المؤمنین ایمان والوں میں سے فما وجدنا فیہا غیر بیتن تو پس ہم نے نہیں پایا اس بستی میں سوائے ایک گھر کے من المسلمین مسلمانوں کے اور ہم نے چھوڑی اس بستی میں آیتن ایک بڑی نشانی آج بھی وہ موجود ہے <تصفح> <تصفح> ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرتے ہیں دردنا کا عذاب سے اور ہم نے چھوڑی حضرت موسا علیہ السلام کے واقعے میں بھی بڑی نشانی جب ہم نے بھیجا انہیں فراون کی طرف سلطان مبین واضح دلیل کے ساتھ تو پس اعراض کیا فرعون نے بے نہیں اپنی جماعت کے ساتھ بے رکنی اپنے ارکان دولت کے ساتھ وقالا اور کہا اس نے ساہر جادوگر ہے ہے او مجنون یا پاگل ہے تو پس اس اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو اور ہم نے پھینک دیا اسے دریا میں بہر قلزم میں وہ ملیم اس حال میں کہ وہ ملامت اپنے آپ کو ملامت کرنے والا تھا اور چھوڑی ہم نے قوم عاد میں بھی بڑی نشانی جب ہم نے بھیجا ان کی طرف جب نے ہم نے چھوڑی ان پر ار ہوا خیر سے خالی بانج ہوا نامبارک ماتذر من ان نہیں چھوڑتی تھی وہ ہوا کسی چیز کو اتتالی ہی کہ وہ گزرتی تھی وہ ہوا اس چیز پر مگر کر دیتی تھی وہ ہوا اس چیز کو کر رمیم چورے کی طرح ریزہ ریزہ وفی سمودہ اور قوم سمود میں بھی ہم نے چھوڑی بڑی نشانی جب کہا گیا ان سے تمتعو کہ فائدہ اٹھاؤ اٹھاؤن ایک وقت مقررہ تک تو پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے تو پس لیا انہیں اسائقتو چیخ نے اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے اس عذاب کو تو پس طاقت نہیں رکھی انہوں نے من قیام ان کھڑے ہونے کی اور نہ ہی تھے وہ بدلہ لینے والے اللہ سے اور ہم نے ہلاک کیا قوم نوح کو ان سے پہلے ان نم قانو قومن فاسقین بے شک تھے وہ لوگ فاسقین یہ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے یعنی نا فرمان واخرا رب العالمین